السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری کراچی وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن مُبِينٌ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریف خالق کے کائنات مال کے و سبا کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کو اس ہسدی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ و علی و اسحانگی و سلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام ہدایت اور امام رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اس کائنات میں جلوہ وگر ہونے کے بعد پہلے کائنات کو اللہ کی وادانیت کا درس دیا اور اپنی رسالت کے ماننے کی دعوت دی وہ لوگ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے قائل ہوئے انہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے معتقد اور موترف ہوئے وہ لوگ مسلمان کہلائے مسلمان ہو جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق انہوں نے یہ بات اچھی طرح اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لی کہ صرف کلمہ طیبہ کا اقرار اور اعتراف اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے اسلام میں داخلے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے کہ رب کائنات کے سوا کوئی خالق و مالک حیات و موت پر قدرت رکھنے والا زندگی و موت بخشنے والا نفع و نقصان پہنچانے والا اور عبادت کے لائق کوئی اور دوسرا نہیں ہے اور ساتھ ہی اس بات پر یقین رکھ لے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں یہ بات اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کو ہلکا ایک سے نکال کر ہلکا اسلام میں داخل کر لے صرف اس کے اقرار اور اعتراف سے آدمی مسلمانوں کی برادری کا ایک رکن بن جاتا ہے لیکن کیا صرف یہ کلمہ شہادت کیا صرف اللہ کی توحید کا اعترار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے اللہ کی جنت میں داخلہ دلوانے رب کی رضا کے حصول کا موقع فراہم کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے بھی کافی ہے یہ بات کافی نہیں ہے بلکہ انسان مسلمان ہو جانے اور مسلمان کہلا لینے کے باوجود اس وقت تک جنت کا وارث نہیں بن سکتا جب طلب کے وہ حضرت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل اور آپ کی تقریرات سے وجود پکڑنے والی سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص سارے دین اسلام کی تعلیمات کو مانتا ہے پرانے حکیم کے ایک ایک حکم کو تسلیم کرتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پر ایمان لاتا ہے لیکن اس کے باوجود صرف قرآن کے کسی ایک حکم کو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب کیے ہوئے فرض کیے ہوئے کسی ایک فریضے کو ترک کر دیتا ہے صرف ایک فریضے کو اس کا سارا ایمان اس کا سارا اسلام اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پورے اسلام کو تسلیم کرے پورے اسلام کو مانے اور پورا اسلام صرف اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کا ماننا یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے کہ میں نے اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم نہیں ماننا ہے اور اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت محمد کریم علیہ سلاق وسلام نے عبادات کو جس طریقے پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے میں نے عبادات کو اسی طریقے پر ادا کرنا ہے اگر ایک انسان اللہ کے حکم پر عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے لیکن ان ساری عبادات کی ادائیگی میں سرور کائنات علیہ السلاط وسلام کی مخالفت کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا ایسا طرز اختیار کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ایسے آدمی کی بھی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے عبادات پر کار بند ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان عبادت کو اس طریقے پر کرے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم دیا نماز اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر نبی مکرم علیہ صلاح وسلام نے نماز پڑھی ہے روزہ اس طرح رکھے جس طرح سربر گرامی علیہ السلاط وسلام نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے حج اس طرح پر کرے جس طرح امام کائنات علیہ السلاطلام نے حج کیا اور حج کا طریقہ سکھلایا ہے زکوت اتنی ہی ادا کرے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انسان ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اس وقت تک رب کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ عبادت اس طریقے پر نہ کی جائے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے تو پھر اگر ایک شخص عبادت ہی نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسلام اسے جہنم میں جانے سے بچا لے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا تو اس سے بڑی غلط فہمی کا شکار کون سا ہے اگر عبادت کرتا بھی ہے لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا جو امام کا علیہ سلاد والسلام نے اختیار کیا ہے تب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی عبادت ہی نہیں کرتا پھر وہ رب کی بارگاہ میں قرب کیسے حاصل کر سکتا اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ کسی شخص کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے پر اس عبادت کو ادا نہ کرے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا یا اسے ادا کرنے کا حکم دیا ایمان اور اسلام صرف زبان سے اقرار اے اعلان اور اظہار کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے اس اعلان کی تائید کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے اسی لیے ایمان کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ زبان سے آدمی اقرار کرے دل سے اسے تسلیم کرے اپنے عمل سے اس کی تعیب کرے اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کافر ہے اگر زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق نہیں کرتا تو منافق ہے اگر زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اس کی تائید نہیں کرتا تو بے عمل ہے جہنمی ہے مومن سیت کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جس کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہ ہو اور عمل میں اور زبان میں کوئی اختلاف نہ ہو اسے مومن کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اس بات کی تصدیق کی ہے آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور دوسرے شہروں پر حملہ کے لیے جاؤ کسی شہر میں ایسے وقت میں پہنچو جبکہ رات ہو چکی ہو فوری طور پر حملہ نہ کرو بلکہ صبح تک انتظار کرو اللہ کے رسول صبح تک انتظار کیوں کرے فرمایا اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ شہر یہ بستی مسلمانوں کی ہے کہ کافروں کی اللہ کے رسول ہمیں اس بات کا علم کیسے ہو آپ نے فرمایا صبح تک انتظار کرو اگر نماز فجر کے لیے بستی میں آزان دی جائے تو سمجھو کہ مسلمانوں کی بستی ہے اگر اس بستی میں آزان نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ بستی کافروں کی ہے تو اللہ کے ابھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ثبوت کے لیے ازان کو لازمی قرار دیا ہے کہ ازان ایک عمل ہے جس عمل سے مسلمان یہ ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اس سے بھی آگے آپ آب نے یہ بات ارشاد کی ہے حدیث پاک میں آیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی مسجد پاک میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عشاء کی نماز سے آپ پارغ ہوئے اپنے صحابہ کی طرف رخ کیا ان کو مخاطب ہو کے کہنے لگے میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ کل عشاء کی نماز کے وقت میں کسی اور شخص کو اپنے مسلے پہ کھڑا کروں وہ شخص نماز پڑھائے اور میں مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں گردش کروں اور دیکھوں کہ جو شخص ادان سننے کے بعد نماز عشاء کھڑی ہو جانے کے بعد پھر بھی مسجد میں آ کے نماز میں شریک نہیں ہوا میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں اور بتلا دوں کہ یہ گھر مسلمانوں کا گھر نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ پکار کر پھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتا بلکہ مومن وہ ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق کر کے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے جس کے قول اور پیل جس کی زبان کے اقرار اور عمل میں تضاد ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے محمد کی امت میں سے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیں یہ بات اپنے سینوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں ایمان اور اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے میں نے پہلے کہا ہے صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی کے نام کا اندراج مسلمانوں کے رجسٹر میں تو ہو جاتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ اس سے محمد کی امت کا سا سلوک نہیں کرے گا سلوک اس سے کیا جائے گا جس شخص نے پورے پورے اسلام کو اختیار کیا اپنے دل میں اپنی زبان میں کوئی فرق روا نہیں رکھا اور اپنے عمل سے اپنے اسلام کا ثبوت فراہم کیا ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پنج وقت نماز ادا کر دی جائے اللہ کی توحید کا اقراز کر لیا جائے سرور کائنات کو نبی اور رسول مان لیا جائے پھر سال کے بعد زکات دے دی جائے اگر تحقیق ہو تو حج کر لیا جائے سال کے بعد ایک مہینے کے روزے رکھ لیے جائے باقی جو جی چاہے انسان کرے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور اسلام صرف ان پانچ چیزوں کا نام ہے اسے یہ بات اچھی طرح سے میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام واقعی ان پانچ چیزوں کا نام ہے اس نے چار چیزوں کو مانا ہے پانچویں کو نہیں مانا چار چیزیں نماز اس نے مانی ہے روزہ اس نے مانا ہے حج اس نے تسلیم کیا ہے زکات کا اس نے اقرار کیا ہے لیکن پہلی چیز کو اس نے تسلیم نہیں کیا انسان پوچھے کہ پہلی چیز کو کیسے تسلیم نہیں کیا جب وہ نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے سکاپ دیتا ہے تو اس نے پہلی چیز کو قبول کر کے یہ تو سب کچھ کیا ہے. نہیں باوجود اس بات کے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے اس نے پہلی چیز کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا کہ جو بات محمد کی زبان سے نکلی ہے اس کو زمین پہ گرایا نہیں جا سکتا دنیا کے ہر شخص کے بعد کے مقابلے میں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے اس نے اپنے عمل سے اس بات کی نبی کی ہے زبان سے کہتا ہے محمد میرا اللہ کا رسول ہے میرا نبی ہے میرا پیغمبہ ہے زبان سے کہتا ہے اللہ میرا رب ہے لیکن اپنے عمل سے نہیں مانتا اگر مانتا ہوگا تو پھر کھانے پینے میں بھی محمد کو اپنا رہنما مانگتا پھر تجارت میں بھی محمد کو اپنا رہنما مانتا پھر عدل و انصاف میں بھی محمد کو اپنا قائد تسلیم کرتا پھر سیاست میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر سمجھتا پھر مواش میں بھی نبی کائنات علیہ السلات سے رہنمائی لیتا اگر عبادات میں نبی کریم کی پیروی کے بغیر انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا تو زندگی کے باقی معاملات میں بھی محمد کائنات کی امامت کو مانے بغیر انسان سرخرو نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آدمی نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاوت دے حرام کھانے سے اجتناب نہ کریں سود بھی کھاتا رہے رشوت بھی کھاتا رہے مارے حرام بھی ہاتھ کرتا رہے امام کائنات علیہ نہیں یوتلاطلام نے فرمایا ہے کہ حرام چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ کاہم کا نظران سے حاصل ہونے والی کمائی یہ سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں کیونکہ میں نے پانچوں فرائض کو تسلیم کیا ہوا ہے توحید کو بھی مانا رسالت کو بھی مانا نماز بھی پڑھی زکات بھی دی حج بھی کیا روزے بھی رکھے اس لیے اب مجھ پر کھلی چھٹی ہے میں چاہوں تو حلال کھاؤں چاہوں تو حرام کھاؤں کوئی کمیز نہیں ایسا شخص مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ بات کہنی چاہیے کہ ایسے شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہے کیوں قبول نہیں ہے تھوڑی سی توجہ اگر دو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے موٹا مسئلہ ہے کہا جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے یہ جو سو رہے ہیں نا گرمی میں ان کو ذرا جگا دو ہلا دو ایک دوسرے کی طرف دیکھو سارے یہ مشہور مسئلہ ہے کہ نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب آدمی کے کپڑے پاک ہوں پولیس کپڑوں میں نماز ادا یہ ایسا مسئلہ جس کو بچہ بھی جانتا اسی طرح حج کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک صاف چادرے پہنے ہوئے اگر پولیس چادروں کا احرام باندھے ہوئے تو حج ہاں ادا اگر پیشاب میں بھیگے ہوئے کپڑے پہن کے آ جائے تو نماز ادا فلید کپڑوں پہن کر اگر نماز ادا نہیں ہوتی فلید کپڑوں میں نماز ادا نہیں ہوتی تو یہ بدلاؤ کہ یہ کپڑے کس چیز پر پہنے جاتے ہیں جسم پر کس چیز پر پہنے جاتے ہیں اگر کپڑے پلید ہوں اس جسم پر کپڑے کو نماز نہیں پڑتے نماز کون پڑتا انسان کا جسم انسان کی روح وہ نماز پڑھتی ہے اگر جسم کو لگنے والے کپڑے پلید ہیں تو نماز ادا نہیں ہوتی اگر جسم پلید ہے تو نماز کیسے ادا ہو جائے گی کبھی ہم نے سوچا اس بات کا مولوی کے مسلوں کا سارا مہر خاص سی چیزوں کا ہے پر ہے باطن کی طرف کوئی رکا نہیں اٹھاتا اور جسم کو لگنے والے کپڑے پلید چادریں پلید ہے تو ہاتھ ادا نہیں ہوتا اگر یہ سارا جسم حرام کا مال لے کر کھا کر گیا ہے اس حرام سے کھا کر پلنے والا جسم اس حرام کو پی کر پلنے والا جسم اگر اللہ کے گھر کا طباب کرتا ہے تو اس کا طباف اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے گا پھر یہ بھی موٹا مسئلہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر عبادت لگی ہوئی ہو تو عبادت قبول کتنے تجرب کی بات ہے کہ جسم پر تھوڑی سی غلط اگر چار قطرے پیشاب اور پیخانے کے لگ جائے نجاست کے لگ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول نہ ہو اور پورا جسم نجاست میں لچڑا ہوا ہو پھر کہیں گے کہ عبادت قبول ہو جائے گی کیسے قبول ہوگا خود کھولو کس دل میں کافا بلا تک تبیو خود ہوں لکھو مدب و اسلام قبول کرنا ہے تو پورا کرو آب اسلام کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ظاہری اسلام کپڑوں کے پاس کرنے والا اسلام جسم پلیز سارا جسم نجس کس جس طرح امام مالک سے مروی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کا ایک کپڑا پی لیتا ہے فرمایا چالیس دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا جسم پلید ہو گیا جسم پلید ہے عبادت کس طرح قبول ہو گئی اور پھر جسم سے بھی زیادہ اگر انسان کی روح ہی ناپاک ہے تیرا دل تو ہے سنماسنا تجھے کیا ملے گا نماز اس کو نماز سے کیا پاگا ظاہری طور پر یہ نماز پڑھ رہا ہے یہی بات حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے بارے میں فرمائی ہے فرمایا ملم یدا قولہ زورے وہ لام والا میں فلح صلی اللہ یادا تام ہوں و <وَشَرَابًا> لوگوں سمجھتے ہو کہ روزہ رکھ کے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے فرمایا ہاں روزہ رکھ کے پاک ہو جاتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے لیکن وہ شخص جس کا روزہ قبول ہوا ہے وہ شخص جس کا روزہ روزے دار روزہ رکھ کے جنت میں نہیں جاتا بلکہ وہ روزے دار جنت میں جاتا ہے جس کے روزے کو رب نے اور قبول کس کا ہوتا ہے جس کا جسم پاک ہے جس کی روح پاک ہے نماز کس کی قبول ہوتی ہے جس کے کپڑے پاک جس کا جسم پاک اور جس کی روپ پاک میں کائنوں کی اپنی کہی ہوئی بات ملب یبا کورت سوبے بل میں فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کر صرف جھوٹ بولتا ہے صرف فرمایا اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے انسان کا جسم ناپوک ہو جاتا ہے غلط بیانی سے انسان کا جسم پلید ہو جاتا ہے بری بات کہنے سے انسان کا جسم ناپوک ہو جاتا ہے اگر اس بری بات پہ عمل بھی کر لیتا ہے پلیدی میں اضافہ ہو جاتا ہے امام کائنات نے پروایا جو یہ کام بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے اللہ کو اس کے کھانے چھوڑنے اور پانی پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ کے اسلاح صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی زبان سے لاعلا کہہ دے زبان سے کہہ بھی دیا لاعلا تو کیا ہاتھ دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ساتھ ہی اس کا نام بھی اسلام نہیں ہے کہ فرائض کی ادائیگی کا لیتا ہے بڑا مسلمان چلنا پڑنے کے بعد فرائض کی ادائیگی کے بعد اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرا قائد امام راہبر رہنما اور کوئی دوسرا موجود اور کون ہوتا ہے امام فائد کہ جو بات کہے وہ مان لیجیے اور جس بات سے وہ روکے ما آتا کمر رسول ہوا ہو و مانا کو مہان ہو اس کا نام ہے اسلام اور اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ آدمی انسان اپنی روزی کو پاک بنائے انسان لکمائے ایش اپنے بچوں کو ہلال کھلائے امام ابن تمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو جسم حرام سے پرورش پائے اس سے ہلال کی توقع نہیں رکھے اپنے بچوں سرکشی کو بغا باس کرے کہ میں نے تجھ کو لکمائے حرام نہیں کھانے دینا میں نے تجھ کو حرام کے قریب نہیں بھٹکنے دینا میں نے اس جسم کی پرورش حرام سے نہیں ہونے دینی میں نے اس جسم کو پالنا ہے تو حلال سے پالنا ہے حلال سے اپنے جسم کی پرورش کرے اپنی اولاد کی پرورش کرے گا حلال سے انشاءاللہ اللہ پھر ان سے حرام کی توقع نہیں ہوگی اگر جسم حرام سے پلا ہوا ہو ایسے جسم کو کتنا بھی مجبور کرو اس سے حلال کی توقع رکھی جا سکتی یہ بڑی موٹی بات ہے اس لیے سمجھ لو کہ عبادتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول کی خاطر سب سے پہلے عقل حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے جسموں کو پاک بنانا ضروری ہے روحوں کو پاک بنانا ضروری ہے جسم پوکھوتے ہیں حلال کھانے سے حرام سے اجتناب کرنے سے حرام کے اجتناب سے جسم کو روکے لکمائے حرام سے روکے امن حرام سے روکے جسم کے ہر ہر عزم کی نگہ داشت کرے نگاہوں کو آوازگی سے روکے زبان کو جھوٹ اور غیبت سے روکے دماغ کو برے خیالات سے روکے دل کو برے جذبات سے روکے پیروں کو خواہشات کی طرف چلنے سے روکے ہاتھ کو حرام کے میں سے روکے پھر انسان اللہ کی بندگی کرے ابھی نماز ادا نہیں کرتا کہ رب کائنات اس کی نماز کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اگر اپنے آپ کو حرام سے بچا رکھا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز اور ادا کرتا تھا حضور سلام پیتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں کہتا ہے یا رسول اللہ ازنب تو اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا اللہ کے رسول پتہ نہیں میرا کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ کبیرے کا انتقاب تو نہیں کیا اس نے کہا جی کہ اللہ کے رسول اس سے کم کم گناہ ہو گیا آپ نے فرمایا وضو کر کے دماز پڑھی ہے اس نے کہا اللہ کے رسول وضو بھی اسی طرح کیا جس طرح آپ نے کہا نماز بھی اسی طرح پڑھی ہے جس طرح آپ نے پڑھائی آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے اللہ کے حبیب نے جوران میں کہا ان الحسنات یوز ابن سیاح جو فجر کی نماز کے درمیان اور زور کی نماز کے درمیان جو تم سے پھولے سے غلطی ہو گئی ہے اللہ نے صرف نماز کی ادائیگی سے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے معاف ہوگی کیوں یس ہلا کا ہے بلا اس لیے اپنے آپ کو بتا دیں کیا پھر غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف کر گئی ہے نماز پڑھنے سے حریف کے پاس یہ الفاظ ہے سرور گرام علیہ سلاخ سلام نے ارشاد فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ اکیلے نہیں گرتے ساتھ گناہوں کو لے کے گرتے سارے گناہ چڑھ جاتے ہیں فرمایا جو باقی رہ جاتے ہیں ابھی سلام نہیں پھیرتا کہ اللہ باقی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ جسم حرام سے نہ پلا ہوا ہو حلال سے جسم پاک اس کے بغیر تو بزو بھی کوئی نہیں اگر انسان پہ غسل واجب اور وہ وضو کر کے سمجھے میری نماز ہو جائے گی تو نماز ادا کیونکہ پلیدی بڑی ہے وضو کی پاکیزگی چھوٹی ہے اگر غسل واجب ہے تو صرف وضو سے انسان نماز کے قابل غسل کرنا پڑے گا اور اگر جسم ہی پورا ناپاک ہے کپڑے پاک ہو جانے سے وضو کرنے سے غسل کرنے سے انسان کا جسم پاک ہو سکتا جسم کو پاک بناؤ اکلے حلال کا اہتمام کرو حلال روزی کھاؤ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ ان تمام معاشی مسائل سے احتیاط کرو جن معاش کے مسائل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا یا محمد کے خدا نے قرآن میں حرام قرار دیا ان سے اتنا اور بڑے بڑے حرام کیا ہے بڑے سے بڑا حرام آج ہمارے پاکستان کے اندر حلال ہو گیا کوئی چیز اب ہمارے یہاں حرام نہیں ہے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے سب سے بڑا حرام اگر کوئی ہے تو وہ سوکھ ہے قرآن کی تعلیمات سے سمجھو میری بات کو خنزیر بھی حرام ہے خنزیر بھی شراب بھی جوا بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ ساری چیزیں حرام ہیں ان کے حرام ہونے میں کوئی شبہ مردار بھی خون بھی ان ساری چیزوں کا اللہ نے قرآن میں تو دیا لیکن کسی حرام کے لیے وہ بات نہیں کہی جو سود کے لیے کہی کسی حرام کے لیے یہ بات نہیں سارے حرام چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا فرمایا گلا گھونٹ کے مرنے والا جانور حرام مردار حرام خنزیر حرام شراب حرام کا پنجلے وہ مومنوں ان کے قریب نہ جاؤ مومنوں ان کے یہ حرام ہے ان کے قریب نہ جاؤ نہ پاک ہو جاؤ گے سود کا ذکر آیا رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے اس کے قریب میں جاؤ کائ تک بدروما بختی امنر رہا ان پندوں میں ایمان اور سود دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ایمان اور سود دونوں اکٹھے یہ دوسرا کسی چیز کے بارے میں آج مطلب یاد کر کے جانا سمجھ کے جانا مسئلے کو ایمان اور سود دونوں اکٹھے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے ساتھ اتنا خزہ مزروما بتی امین اور ربا ان کو دونوں منی مومن سود نہیں کھاتا پھر کہا شراب سور ہتوں کے غیر اللہ کی نظر بہی اہل غیر نو چیزوں کو گنا اللہ نے اور رے ب طلق نہیں پتوں وہ دنوں وہ نو گیارہ چیزوں کو گنا گیارہ چیزوں سب حرام سے کوئی نہ کھائے قریب نہ جائے پھر کہا اللہ من کر اگر کوئی مجبور ہو جائے غیرہ باغن ولا آدن فلا اسمار ہے موت نظر آ رہی ہے زندگی بچانا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے فرمایا اس کو یہ پیارا حرام چیزیں کھانی بھی جائز ہے صرف مجبوری کی وجہ سے مجبوراً زندگی کو بچانے کے لیے تھوڑا سا صرف زندگی کو بچانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو ان کو مجبوری کی وجہ سے کر سور کی بھی اجازت دے دی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے کی بھی اجازت دے دی اللہ تیری قدرت پہ قربان سود کو اللہ نے اپنے قرآن میں مجبوری کی وجہ سے بھی جائز قرار یہ اتنا بڑا حرام ہے امیر المومنین ضیاء الحق نے اسلام کے نام پہ اس کو حلال کر رکھا ہے وہ حرام جسے رب نے استراب اور استراغ کی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیا استراب اور استرار کی حالت میں بھی جائے وہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں جائے بھی نہیں بلکہ ضروری کوئی شخص فیکٹری نہیں لگا سکتا باہر سے مشینری امپورٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ سود پر قرضہ نہ لے گورنمنٹ سے حصہ نہ رکھے یہ اسلام ہے اور سنو یہ تو سمن بات نہیں میں کہنے یہ لگا تھا پورے قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کسی چیز کو اتنا بڑا حرام قرار نہیں دیا گیا جس قدر حرام اللہ نے خود کو قرار دیا جس قدر حرام اللہ نے ایک مسئلہ میں نے سمجھایا کہ مجبور باقی حرام چیزیں جان بچانے کے لیے اگر ضروری ہو مر رہا ہو آدمی اور حالت میں موت ہو رہی ہو جان بچانے کے لیے ان اس کو استعمال لیکن سود کو جان بچانے کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے ایک بات دوسری بات فرو اللہ نے باقی ساری حرام چیزوں کو کہا کہ ان کا ارتکاب نہ کرو ان کے قریب میں جاؤ ان کو چھوڑ دو لیکن سود کا تذرا آیا تو کیا تھا فرمایا ہر بم من ہے رسولے سود کھانے والا سود کھلانے والا اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے محمد الرسول اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے اللہ ہو اسے اللہ کے خلاف جنگ کرنے والا رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے والا کرار دیا اور کسی حرام جانے والے کا یہ سختی کے ساتھ اعلان نہیں کیا جس قدر سود کا کیا اور میں علم سفاری سادر ہر دن من اللہ ہے اگر تم سود لینے دینے سے باپ نہیں آتے تو اللہ کے خلاف رسول اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سورہ نہیں اور پھر قرآن کے اندر چھڑے بارے میں رب العزت نے اپنے خلاف رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کا انجام اور ان کی سزا کیا بس وہ بھی اس قرآن کے اندر ہو ہے سورہ معیڈہ کے اندر چھگڑے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا انما جزا الدین اللہ, اللہ رسول بھیا پاؤں دلر سے فسادہ یو کتلو او یو سلبو اور تو کدا من خلاف او جن من الارض ستنیا و لحم بلہ عذاب الزیم اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کا انجام یہ ہے ان کی سزا یہ ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اسلامی سلطنت سے ان کو نکال کر بہ پھینک دیے جائے یہ سزا ہے اللہ رسول کے خلاف جنگ کروا مومرو آج ہمارے معاشرے کے اندر سود اس طرح رچ اور بس گیا ہے کہ ہماری معیشت کا ایک حصہ بن گیا ہے مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے جو مر جانا گوارا کر لیتا ہے اپنی اولاد کو حرام کھلانا اور خود کھانا گوارا سود کے قریب نپٹ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سود لیتے دیتے خوشحال لوگ ہیں مرنے والا کوئی نہیں لیتا اللہ کو بھی پتا تھا اللہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مردار غریب آدمی مر رہا ہو اس کے لیے مردار حلال دیتا. کیونکہ غریب مجبور ہوتا ہے لیکن سود کو مجبورن بھی اس لیے حلال نہیں کیا اس لیے کہ کوئی غریب سود لینے پر کبھی مجبور ہوتا ہی مجبور ہوتا ہی نہیں سود لیتا ہی وہ ہے سود دیتا ہی وہ ہے جو خوشحال ہوتا ہے جس کے اندر ہوس ہوتی ہے مال کے جمع کرنے کی لالچ نے جس کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہوتا ہے ہبس نے جس کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے دنیا کی ہرس نے جس کو تولا بنایا ہوا ہوتا ہے سود لین دین کا کام وہی کرتا ہے ایک کارخانہ ہے دل کے اندر ہوس ہے دو ہو جائے ایک فیکٹری ہے دل کے اندر خواہش ہے دو ہو جائے ایک زمین کا ٹکڑا ہے چاہتا ہے دو ہو جائے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کو کہہ دو کہ تمہاری ہوس کی آنکھ کو صرف قبر کی مٹی ہی پور کر سکتی ہے اور کوئی پر نہیں حرام سے کبھی ہبس کی آگ بجتی نہیں اس لیے دوستو اس بات کا خیال رکھو اسلام اس بندے کا نہیں ہے جو بڑا نمازی حاجی روزہ رکھنے والا زکاو دینے والا بلکہ اسلام اس بندے کا ہے جو حرام کھانے سے حرام کھلانے سے حرام اپنے بچوں کو حرام سے پرورش کرنے سے اجتناب کرتا ہے اور سب سے بڑا حرام کیا ہے سو. اس کے بعد سب سے بڑا حرام لوگوں کا حق مارنا اس کے بعد سب سے بڑا حرام لوگوں کا حق مارنا انشاءاللہ شاء اگلے خطمۂ جمعہ میں یہ بتلایا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اور رب کائنات نے اپنے قرآن میں کس طرح مومنوں کو اکلے حلال کی تلقین کی اور کون کون سی تجارت کی قسمیں ہیں جو حرام ہیں جن کو لوگوں نے تجارت سمجھا ہوا ہے حقیقت میں حرام ہے مومن وہی ہے نماز اسی کی ہے رمضان کا مہینہ برکتوں والا آ رہا روزے اسی کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جس نے پہلے اپنے جسم کو پاک بنایا ہو جس کا جسم ناپاک ہے اور حرام کے لکمے کے کھانے والے کا جسم کبھی بھی پاک ہو سکتا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کنویں میں کتا گر جاتا ہے ایک کنویں میں مولوی سے جاتے مسئلہ پوچھتے مولوی جی کنویں میں کتا گر گیا پاک کیسے کریں مول ریٹا کی کتاب نکالتا ہے کہتا ہے ڈھائی سو موقع نکالو ڈھائی سو بوکے کہتے تھے نا ڈھائی سو ڈول پانی کے نکالو کنواں پاک ہو جائے گا بلا ماہ چاہتا ہے کتا بیچ میں ہی پڑا ہوا ہے بوکے نکالتا رہتا ہے ڈھائی سو نہیں ڈھائی ہزار بھی نکال لے کنواں پاک پہلے کتا نکالے چلو سو غسل نہیں ہزار وزو کر لو سو غسل نہیں ہزار غسل کر لو جب تک پہلے جسم پاک نہیں جسم کے اندر والی روح پاک نہیں ہزار غسل سے بھی انسان کا جسم پاک ہو سکتا یہ پاک ہوگا اکلے حلال سے اکل حلال کے قیادی کے اور حرام سے اجتناط کے قیادری کے ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا آخر ادا وانا الحمد رب الع دے. میں آپ سب حضرات کو پچھلے جماعت المبارک میں اہل حدیث کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس عظیم الشان چلسائے عام کی کامیابی پر جسے رب نے اپنی مہربانی سے کامیابی اور کامرانی سے ہمکردار کیا آپ سب حضرات کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی توحید کے ماننے والوں اور اپنے رسول کے پیروکاروں کے اس اجتماع کو قبول فرماوے اور جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے دام درمے پدم سکھنے اس میں جد و کی ہے اللہ ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے عقیقی بات یہ ہے نا ہوگی اگر میں اپنی مسجد کے نمازیوں کا بالعموم اور اپنے برخوردار نعیم بادشاہ اور اپنے بھائی میر, میر اشرف صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادانہ کروں اور ان نوجوانوں کا جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر بڑی جد و جہد سے جلسے کے انتظامات کیے اللہ تعالی ان سب حضرات کو خیر عطا فرمائے انہوں نے اپنے کاروباروں کو چھوڑا اپنے گھر کے کاموں سے علیحدگی اختیار کی اور اہل حدیث کے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے سرگر میں عمل رہے دن رات جدو کی سارے نام نہ لینے کا وقت ہے نہ مجھے یاد ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اور ان دو اشخاص نے اپنے روفکا اپنے ساتھیوں سب کے سمیت بالخصوص بے انتہا محنت کی ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ان دونوں حضرات کو ان کے رفاکا کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے حقیقی بات یہ ہے کہ جس قدر اللہ رب العزت نے اس جلسہ عام کے انعقاد میں ہمیں کامیابی بخشی ایمانداری کی بات کہنی چاہیے ہمیں اس کامیابی کی کوئی توقع نہیں تھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی توحید کے متوالے اتنے دور دراز سے اتنی بڑی تعداد میں اتنی سخت گرمی کے اندر اتنی چلچلاتی دھوپ میں بیٹھیں گے میں نے میر صاحب کو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ٹینٹوں کا کوئی انتظام ہونا چاہیے شہر بھر کے جتنے سائبان لگانے والے تھے ان سے رابطہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ موچی دروازے کی جلسہ گاہ بنائی ہی اس طرح کی گئی ہے کہ وہاں سائبان لگ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ سٹیج بائیس فٹ اونچی ہے سٹیج کا متبادل انتظام ہو سکتا تھا کہ نیچے لگا لی جاتی لیکن سیڑھیوں کو کیا کیا جائے جو چوبیس فٹ اونچی ہے اب یہ اسی صورت ممکن تھا جب چالیس فٹ اونچے بانس ہو اور پاکستان میں ابھی کسی خیمے والوں کے پاس اتنے اونچے بانس اور اتنا بڑا انتظام نہیں ہے کہ اتنے اونچے خیمے لگا کر سائبان لگا کر پھر ان کا استعمال کیا جا سکے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی حکمران جو لوگوں کا مال حرام لوٹتے رہتے ہیں وہ کوئی کرنا چاہیں تو کر سکیں عام کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ موچی دروازے میں سائیبانوں کا اہتمام ہو سکے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں واقعات اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو ہم نے جلسہ منعقد ہی منٹو پارک میں کرنا تھا اقبال پارک میں مینار پاکستان میں وہاں ساحبانوں کا اہتمام بھی ہو سکتا تھا لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے لیکن سچ کہنا چاہیے ہمیں یہی خیال تھا کہ اگر موچی دروازہ بھر جائے گا تو بہت بڑی بات ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب روز رات وہاں موجود تھے اتنا بڑا اجتماع اللہ کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعہ سے لے کر ساڑھے چار بجے تک وہاں منعقد ہوا ہے کہ موچی دروازے کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی منعقد نہیں ہوا پچھلے جلسے ہم نے دیکھے سب سے بڑا جلسہ موچی دروازے میں جو اس طور میں ہوا ہے وہ ایم آر ڈی کا تھا اس کے بعد جماعت اسلامی کا اور پھر باقی سواد اعظم والے وہ تو بچارے رو دل کو کہ پیٹو جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہگر کو میں یہ دو بڑے جلسے تھے اور ایم آر ڈی کے جلسے کو میں نے خود خطاب کیا جماعت اسلامی کے دوست خود مجھے ملے جماعت اسلامی کے دوستوں نے خود مجھے کہا گجراوالہ میں کل میٹنگ تھی وہاں بھی یہاں بھی لاہور میں انہوں نے کہا کہ آپ کا جلسہ ہمارے جلسے سے بھی ڈیڑھ گنا سے زیادہ تھا اور ایم آئی ڈی کے جلسے کو میں نے خود کتاب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس سے سوا گنا بڑا یہ جلسہ تھا کم از کم یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کو ایک قوت کے طور پر اس ملک میں تسلیم کیا گیا ہے پہلے لوگ ایک بہت بڑا اطلاع کا افسر مجھے ملا تیسرے دن اس نے مجھے مبارکباد دی میں نے اس کو کہا کہ جلسہ ہوئے ہوئے دو دن گزر گئے ہیں تم تیسرے دن مبارکباد دے رہے ہو کیا لگا دو دن تو ہمارے حیرانگی میں گزر گئے ہیں کہ وہ بھی آ کہاں سے گئے ایمانداری کی بات ہے اس نے کہا دو دن تو ہم حیران ہی رہے کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کی تقریر نہیں ہوئی بھائی بات یہ تھی کہ ہم تو کرتی رہتے ہیں اور ان جلسوں کے انعقاد کا اصل مقصد تقریریں نہیں ہوتی بلکہ اپنی قوت کے اظہار کا اور اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے پھر لوگ میرے سامنے لوگ بے پڑے ہوئے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں لیکن میں اسٹیج پر تھا کئی لوگ میرے سامنے بے پڑے ہوئے تھے جن پر لوگ پانی ڈال رہے تھے ساڑھے چار پانچ گھنٹے ہو گئے لوگ تو دس بجے کے آ کے بیٹھے ہوئے تھے دودھ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس دن میری حالت جتنی خراب تھی باوجود صاحبان کے نیچے کے بیٹھنے کے میں زندگی میں کسی جلسے میں اپنی حالت کو اس قدر خراب محسوس نہیں کیا کچھ ویسے بھی تھکاوٹ تھی لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی اور میں سمجھتا تھا کہ جو لوگ بےچارے بغیر سائبان کے نگی روپ میں بیٹھے ہوئے ان کا حال کیا ہوگا ان کا حال تو جو ہونا تھا ہونا تھا کئی مولویوں کا اپنی مسجدوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کے حال خراب ہو گیا تھا ان میں سے ایک مولوی کا فتوا بھی چھپا انہوں نے کہا سو تمہیں معافی مانگنی چاہیے کیونکہ کھلے میدان میں جمعہ نہیں ہوتا اس بیوقوف کو کیا پتا ہے کہ جمعہ کہاں ہوتا ہے یہ کچھی روٹی پکی روٹی پڑنے والے لوگ ہیں ان بچاروں کا مطلب علم بھی اتنا ہے کہ جمعہ ہوتا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہوتا جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں پڑتے نہیں عید مسجد میں نہیں ہوتی یہ مسجد ہی میں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی بھی مسجد نبی جو دنیا کی کعبے کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے ماسوائے بارش کے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز ادا وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں اور جمعہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے فرض ہونے کے بعد پہلا جمعہ میدان میں ادا کیا پہلا جمعہ میدان میں مولوی بیچارے کو کیا پتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے اس کو تو حدیث مل گئی پھر بھی یہی پوچھے گا کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں اس بیچارے کو اور پھر فتوا دیتے ہوئے اپنے بڑوں کو بھی بھول گیا ہے مولی صاحب نے جواب دیا تھا کہ دو جمعے پہلے تو تیرے پیو نے دھوبی گھاٹ میں جمعہ پڑا ہے بان والے نے بھی اور ترنے والے نے بھی فیصلہ باد میں اب جواب کیا دیا ہے کتنے اہم کار جواب ہے کہتا میں نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے مسجدوں میں جمعہ نہ پڑا ہو فیصلہ آباد کی مشترکہ بریلویوں کی مسجدوں میں اعلان ہوا تھا تالے لگائے گئے تھے हमारी مسجدوں میں راجی ہوا تھا ہماری کئی مسجدوں میں جمع ہوا ہے. بلکہ کئی ایسی مسجدوں میں جمع ہوا ہے جہاں کبھی مسجد بڑھی نہیں تھی جلسے کی برکت سے ان کی مسجدیں بھی بڑھ گئی تھی یعنی جلسے کے گردو پیش میں جو ہماری یاد تھی اس کی مسجدیں وہاں بھی جمع ہوا ہے لیکن ان کے ہر تالے لگائے گئے تھے اور پھر جو لوگ لاہور کے رہنے والے برے طریق کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے اعتماد ہوئے ہیں جمے ہوئے جس میں معاذہ حسین احمد مدنی سے لے کر مولزہ السلام آزاد تک اور ان کے پیر جماعت علی تک شامل سب لیکن اصل تکلیف ہمارے جمع پڑھنے کے لیے ان کے نزدیک تو ہماری نماز ویسے نہیں ہوتی تکلیف یہ ہے کہ بھابھی یہاں اتنے بڑی تعداد میں آ کہاں سے گئے ہیں یہ تکلیف ہے اتنا بڑا بزار ہے ان اللہ کے مدل و کرم سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس مسل کے حق میں داخل ہوئے ہیں حقیقی بات یہ ہے کہ اس کا ادنا سا مظاہرہ آپ نے جمعے کے دن دیکھا اور اب روشنی کا زمانہ ہے علم کا زمانہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کہنے کی آزادی ہو اور اسی کو جمہوریت کہتے جمہوریت اسی کا نام ہے کہ کسی کو اپنی بات کے کہنے پر کوئی پابندی کسی کو کسی بات کے حق بات کہنے پر پابندی ہر آدمی اپنے دل کی بات کھل کر کہہ سکے اسی لیے ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطلب خیر ہی جمہوریت میں سکتا ہے کیوں کہ اگر لوگوں کو ہماری بات سننے کا موقع دیا جائے تو کوئی بھی مومن آدمی قرآن حدیث سن کے اس سے پیچھے رہ سکتا دوسروں کو آمریت پسند ہے اس لیے کہ آمریت کا معنی ہے ہاتھ بات نہ کہو کشور مارو لیکن کبھی کبھی بعض ایسے بےوکو ہوتے ہیں جن کو بات کو سمجھنے کا اللہ نے کوئی زیر ہی نہیں دیا ہو جس شخص نے اہل حدیث کے وجود کو مٹانے کے لیے منظم کوشش کی ہے اور نئی تسلیم کیا اس کا نام زیادہ ہے